باب قتال وقتل المرتد عن بن عمر رضي الله تعالى قال بابلسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من قتل دون ماله قطلا شہید ابو داودی وسح مجرم سے اور مال چھیننے والے سے یا حملہ کرنے والے سے لڑنے کے بارے میں اور اسی طرح سے دین اسلام سے پھر جانے والے شخص سے کے قتل کے بارے میں یہ باب ہے, ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سے اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے جو شخص سے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے شہید کر دیا جائے قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے اسی طرح سے ایک صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص سے میرے پاس میرا مال چھیننے کے ارادے سے آتا ہے تو میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مت دو انہوں نے پوچھا کہ اگر وہ میرا مال چھیننے کے لیے مجھ سے لڑائی کرنے لگے تو کیا کروں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس سے لڑو یعنی کہ اپنے مال کی حفاظت میں اس سے لڑائی کرنے کی ضرورت پڑے اور وہ لڑائی کرتا ہے تو اس سے لڑو پھر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مجھے لڑائی کے دوران قتل کر دے تو کیا حکم ہے کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو تم شہید ہو پھر انہوں نے پوچھا کہ اور اگر میں اسے قتل کر دوں تو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے اگر دوران لڑائی کسی کو مار دیتا ہے تو اس کا خون رائے گا چلا جائے گا اور اگر وہ خود قتل کر دیا جاتا ہے تو اسے انشاءاللہ شاء اللہ تبارک شہادت کا درجہ ملے گا اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی پر زیادتی کرے کوئی شخص کسی پر زیادتی کرے تو اس تو اپنی جانب سے اسے دفاع کا حق حاصل ہے اپنا ڈیفنس کرے وہ یہ نہیں کہ کوئی ستاتا چلا جا رہا ہے ظلم کرتا چلا جا رہا ہے تو اس کے ظلم کو آدمی برداشت کرے ایسا سبق اسلام نے نہیں دیا ہے ایسا سبق اسلام نے نہیں دیا ہے بلکہ اپنے عزت و آبرو اپنے مال اپنے گھر بار کی حفاظت کے وقت آدمی کو اپنا دفاع کرنا چاہیے ڈیفنس کرنا چاہیے پہل نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر اس کی حفاظت میں اس کو لڑائی کرنی پڑے تو اسے لڑائی بھی کرنا چاہیے اور ایسے شخص ایسا شخص جو زیادتی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے مال چھیننے کے درپے ہے تو اگر اسے آدمی قتل کر دیتا ہے تو پھر اس کا خون رائے گا چلا جائے گا اس کی کوئی دیت نہیں کوئی, اس کا کوئی احساس نہیں أقلي رواية هي وعن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنهما قال قاتل يعلى ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل اللہی طلح متفقن الحد عمران ابن حسین ردی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یا ابن امیہ نے ایک آدمی سے لڑائی کی جھگڑا کیا تو ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو دانت کاٹا فنتظا یدہ منفمی جب دانت کاٹ لیا یعنی منہ میں انگلی بھر لی ہاتھ بھر لیا تو اس آدمی نے جس کو جس نے دانت کاٹا تھا جس کا ہاتھ کاٹا تھا اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اس کے موں سے تو ہاتھ کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے کے دو دانت بھی, بھی ٹوٹ کر کے نکل آئے اس کا دانت سامنے کا ٹوٹ گیا تو یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر کے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو ایسے دانت کاٹتا ہے جیسے جو ہے اونٹ کاٹتا ہے پھر آپ نے فرمایا اللہ دیا تعالیٰ اس کی کوئی دیت نہیں آپ لوگوں کے سامنے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دو آدمیوں میں لڑائی ہوئی ایک نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ لیا ہاتھ منہ میں بھر لیا بلکہ صرف دانت کاٹ کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ منہ کے اندر اس نے ہاتھ کو اس کے بھر لیا تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچا جب ہاتھ کھینچا تو اتنی زور سے اس نے پکڑ رکھا تھا کہ اس کے سامنے, اس کے سامنے کا دانت ٹوٹ گیا جب دانت ٹوٹ گیا تو دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے جس کا دانت ٹوٹا تھا وہ چاہتا تھا کہ کچھ قصاص اور کچھ دیت ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دیت نہیں ہے تمہاری کوئی دیت نہیں ہے کیونکہ ایسا کوئی نہیں کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا ہاتھ جو ہے منہ میں بھر لے اور جو ہے اونٹ کی طرح سے اسے چبائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مسائل میں معاملے میں اس طرح کی دیت کو لغو قرار دیا ہے اور کینسل قرار دیا ہے کہ اس کی کوئی دیت نہیں تو اس طرح کا اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور کسی سے اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں اس کا کوئی جرمانہ نہیں معن ابھی ہو رہے اللہ تعالی قال ابو قال القاسم صلی اللہ علیہ وسلم لم اطلع کا بغیر ادن فہ یا فقین لم يكن کا جناح متفقن وفی لف احمد وسح ابن حبان فلا دیا قصاص ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم القاسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی تو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی آدمی بغیر تمہاری اجازت کے تمہارے گھر میں جھانکے دروازے کی سوراخ سے یا کہیں سوراخ ہو اور تم نے کنکری مار کر کے اس کی آنکھ پھوڑ دی پتھر مار کر کے آنکھ پھوڑ دی یا کسی سلائی لکڑی سے آنکھ پھوڑ دی تو تمہارے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا دوسری روایت میں ہے مسند احمد اور نسل السعی کی جس کو ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو اس, کے اس میں لفظ ہے فلا دیت لہ والا قساس کہ نہ تو اس کی دیت ہے اور نہ قسط تو یہ جرم ہے کسی کے گھر میں بغیر کسی کی اجازت کے جھانکنا کسی کے روم میں جھانکنا اور گھر والے نے روم والے نے کسی چیز سے مار دیا اور آنکھ پھوٹ گئی تو کوئی قصاص نہیں کوئی گناہ نہیں کیوں اس لیے کہ جرم کس نے کیا ہے جھانکنے والے نے اس کی غلطی ہے اس کو نہیں جھانکنا چاہیے شران منع ہے پتہ نہیں گھر والے کس حالت میں ہو پتا نہیں کس حالت میں اس کی بیوی بے پردہ ہو کہ کیا حالت کس حالت میں ہو گھر والے ہاں وہ ہے کہ اسلام نے اس طرح کی چیزوں کی اور پردے کی اور گھر کے عیوب کی حفاظت کی ہے کہ کسی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ بغیر گھر والے کی اجازت کے کسی کے گھر میں ہاں جاسوسی کے لیے یا کسی اور مقصد کے تحت جو ہے جھانکے اور اگر گھر والے نے اس طرح کا کچھ کام کر دیا اور آنکھ پھوڑ دی فايسي صورت مي کوئی دیت اور کوئی قصاص نہیں وعن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها وان حفظ الماشية بالليل على اهلها وان على اهل الماشيه ما اصابت ماشيتهم بالليل اواہ احمد و الربا الت ترمیری وصح ابن ابان وفی اسناد اختلاف وصحا اسنادہ شیخ البانحمۃ اللہ فیصح یہ حدیث محقق نے اس کی صنعت کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن دوسرے اہل علم نے اس کو حسن قرار دیا ہے بعض نے مرسل سہی کہا ہے شیخ البان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی صحت کی طرف اشارہ کیا برائے ابن عازم رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ باغوں کی حفاظت حایت کی جمع حوایت ہے باغوں کی حفاظت دن میں باغ والوں کے ذمہ ہے اور جانوروں کی حفاظت رات میں جانور, جانور والوں کی ہے باغ والے دن میں اپنے باغ کی حفاظت کریں گے اور جانور والا اپنے جانوروں کو چراگاہ وغیرہ میں چھوڑ دے گا چرنے کے لیے اور رات میں جانور والا اپنے جانوروں کی حفاظت کرے گا لہذا اگر جانور کسی کے جانور نے رات میں کسی کے باغ اور کھیت میں نقصان کر دیا تو اس کا ذمہ دار جانور والا ہوگا اور یہ مسئلہ صحیح ہے اس لیے صحیح ہے کہ عام طور سے جو باغ والے ہوتے ہیں وہ اپنے باغ کی حفاظت دن میں کرتے ہیں اور جانوروں کی اجازت ہوتی ہے کہ جانور لوگ آدمی چرائیں لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ جانور چراگاہ میں چرنے کے لیے جائے یعنی وہ میدان وہ جگہ جو خالی ہے کسی نے اس میں کاشت نہیں کی ہے کاشتکاری نہیں کی ہے کسی کا کھیت نہیں بلکہ خالی جگہ ہے تو اس میں جانور چریں لیکن جہاں فصل ہوگی ہوئی ہو کھیتی جہاں ہو رہی ہو آہ, تو وہاں پر جانور کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہاں حدیث میں اس طرح کیا ہے کہ دن میں جانور کو چھوڑ دو دن میں جانور والوں کی کوئی ذمہ داری ہے نہیں وہاں پر جو ہے ذمہ داری نہیں ہے وہاں پر ذمہ داری بنتی ہے جانور والے کی کہ اگر فصل ہے لگی ہوئی ہے کس, کسی بھی چیز کی فصل ہے اس میں جانور جا کر کے نقصان کرتے ہیں تو اس کا ذمہ دار جانور والا ہو اللہ یہ کہ کہیں جو ہے اگر چرا ہے بڑی چرا ہے وہاں چرنے جاتے ہیں تو پھر وہ جانور والے کی ذمہ داری نہیں ہے البتہ رات میں حفاظت کی ذمہ داری جانور والے کی ہے کہ جانور کی حفاظت کرے اور جانور کو یوں ہی نہ چھوڑ دے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جانور کو رات میں چھوڑ دیتے ہیں چر کر کے لوگوں کے کھیت میں نقصان کر کے اور آ جاتے ہیں صبح کے وقت اپنے کھوٹے پر آ جاتے ہیں اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں تو اس طرح سے شریعت نے اس بات کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے تاکہ جو ہے آپس میں جھگڑا نہ ہو اور ہر ایک کی ذمہ داری دے دی ہے وعن معاذ بن جبل ندی اللہ تعالی عنہ فی رج الن اسلم ثم تحود قال لا تحود قاجلس حتل قضاء اللہ ورسولہ رسول ہی ربی فقطل متفق وفی روایت اللہ داود وکا نقد استتی بقبل دالک معاذ نے جبل لذی اللہ تعالی انہوں بیان فرماتے ہیں یا فرماتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جو اسلام لے آیا پھر یہودی بن گیا مسلمان ہوا پھر یہودی بن گیا یعنی مرتد ہو گیا تو معذب نے جبلدی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ میں بیٹھوں گا نہیں یہاں تک کہ وہ قتل کر دیا جائے یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے چنانچہ اس کے بارے میں حکم دیا گیا اور وہ قتل کر دیا گیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اور صحیح سور نبی داؤد کی روایت ہے کہ اس سے پہلے اس سے توبہ کرائی جا چکی تھی توبہ کرائی جا چکی تھی پھر وہ جو ہے مرتد ہو گیا تو اسے قتل کر دیا گیا اصل میں معاذ بن معذب رضی اللہ تعالی عنہ یمن گئے ہوئے تھے اور وہاں یمن کے یمن کے جو گورنر تھے وہ ابو مسا شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا کر کے بھیجا گورنر تو یہ وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے زنجیر میں بدھا ہوا ہے یا جکڑا ہوا ہے تو پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے تو کہا کہ یہ اسلام لے پھر یہ مرتد ہو گیا تو اللہ کہ... تو معذ بن جبل لدی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو مسا شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ تشریف رکھیے اتریے آپ سواری سے اپنے اتریے ان کے ادب اور احترام میں انہوں نے مسند لگا رکھا تھا اور تکیہ وغیرہ لگا رکھا تھا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اس کو قتل نہ کیا جائے اتنا بڑا مجرم ہے ہاں اس کو قتل کیا جائے پھر میں بیٹھوں گا چنانچہ اس کو قتل کیا گیا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تو اس میں اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام لے آئے اور اسلام لانے کے بعد پھر مرتد ہو جائے تو اس سے توبہ کرائی جائے گی اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کا اس کی سزا کیا ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا کیوں ایسا حکم ہے اس لیے یہ حکم ہے کہ دیکھیے اسلام اسلام جو ہے کسی کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے زور زبردستی نہیں کرتا کہ تم اسلام قبول ہی کرو اسلام قبول کرو نہیں تو ہے تلوار سے اور گولی سے مار دیں گے ایسا اسلام کا نے درس نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقراح فی الدین دین کے اندر زبردستی نہیں دین قبول کرنے میں اسی وجہ سے اگر اسلامی شریعت ہے اور جہاد کا نفاظ ہے تو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ کسی آبادی میں کہیں جاتے تھے ہاں تو ان کے سامنے اسلام پیش کرتے اور یہی درس صاحب کرام نے لیا نبی صلاح وسلم جہاں بھی کہیں بھی غزبے کے لیے گئے وہاں ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور اسلام نہیں قبول کیا تو دوسرا, دوسرا ان کے اوپر پیش کیا جزیہ پیش کیا کہ یا تو پھر جزیہ دے کر کے قبول کرو اور جزیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی مات ماتحتی قبول کرے اور یہ کہ اسلام کو وہاں پر پھلنے پھولنے دے پہنچنے دیں لوگ اگر آزادی کے ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں تو قبول کرنے دیں اللہ کے راستے میں اسلام کے راستے میں حائل نہ ہو لیکن اگر ان دونوں چیزوں کو قبول نہیں کرتے ہیں تب جا کر کے ان سے جہاد کیا جائے گا تو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے زور نہیں ہے کہ اسلام قبول ہی کرو لیکن اگر اسلام قبول کرتے ہو تو پڑھ کر کے سمجھ کر کے جب دل مطمئن ہو جائے اور سکون اور اطمینان ہو جائے ڈاؤٹس وغیرہ جو ہوں وہ کلیئر ہو جائے بالکل تو دل سے ایمان لانا چاہیے آدمی کو پھر اسلام لانے کے بعد اسلام لانے کے بعد پھر دوبارہ اسلام کو چھوڑ دینا اور مرتد ہونا یہ بہت خطرناک جرم ہے اسلام نے کیوں یہ جرم یہ سزا کیوں مقرر کی ہے اس لیے مقرر کی ہے تاکہ جو اسلام لے آئے وہ سچا پکا ہو کر کے مسلمان ہو اور اگر کسی کو اسلام نہیں لانا ہے نہ لے آئے ورنہ اگر اس طرح سے ہونے لگے کہ ہاں بھائی اسلام لایا پھر اسلام چھوڑ دیا تو لوگ کیا سمجھیں گے اس سے اسلام کی بدنامی ہوگی اسلام کا غلط میسج لوگوں کے پاس جائے گا وہ یہ سمجھیں گے کہ اسلام کوئی اچھا مذہب نہیں ہے ہاں کے لوگ جو ہے اس کو قبول کریں بلکہ قبول کر کے لوگ دیکھئے دیکھئے لوگ جو ہے اسلام سے پھر جا رہے ہیں اور اسلام کو چھوڑ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا مذہب نہیں ہے اسی وجہ سے قرآن نے یہودیوں کا وہ قول نقل کیا وقال وَقَالَ قَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَا النَّهَارِ وَاكْفَرُوا آخِرَهُ لَ یہودیوں نے ایک چال چلی تھی اور آپس میں مشورہ کیا کہا کہ ایسا ہے کہ محمد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے دین پر جو ہے صبح مسلمان ہو جاؤ اسلام لے آؤ ایمان لے آؤ کلمہ پڑھ لو اور وقف رو ہو اور ہاں دن کے آخری حصے میں کیا کرو کفرے کر ڈالو یعنی ان کے اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جاؤ لال لہم تاکہ وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں تو اس لیے دین نے اسلام نے یہ سزا مقرر کی ہے کہ جس کو مسلمان ہونا ہے وہ صحیح انداز میں مسلمان ہو اور جس کو مسلمان نہیں ہونا ہے وہ نہ ہو لیکن اگر مسلمان ہو کر کے کوئی چھوڑتا ہے مرتد ہوتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے پہلے سے سوچ لے آدمی وانبا سدی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدل جو شخص اپنے دین کو بدل دے کس دین کو دین اسلام کو بدل دے ہاں چھوڑ دے مسلمان ہو کر کے کفر اختیار کر لے کافر ہو جائے تو اس کو قتل کر دو یہی فیصلہ تھا جس کو حضرت معاذ بن جبر ندی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا تھا قضاء اللہ رسول اللہ کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ مرتدین کو قتل کیا جائے گا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے لوگ عرب کے وہ جو عراب تھے دیہاتوں میں رہنے والے لوگ تھے بدوق قسم کے جو لوگ تھے جنہوں نے ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا تھا اور مسلمان ہو گئے تھے اصل میں وہ صحیح انداز میں مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اسلام کی حقانیت ان کے دل میں بیٹھی نہیں تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو بہت سارے لوگ دین اسلام سے مرتد ہو گئے تو اور مدعیان نبوت بھی کئی کھڑے ہو گئے اسود اور اسی طرح سے مسلمہ کزاب اور تولحا اور اس طرح کے کئی لوگ جو ہے مدائیانے نبوت کھڑے ہوئے اور اپنی اپنی انہوں نے جماعت اور پارٹی بنا لی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے کھولا اور انہوں نے ہمت کی اور ان لوگوں سے ان دین سے پھر جانے والے مرتدین سے انہوں نے قتال کیا اجماع صحابہ ہے اس پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ابھی آپ نے صحیح بخاری کی اور پہلے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی حدیث سنی معاز بن جبل اللہ تعالیٰ انہوں والا واقعہ کہ مرتد کی سدا دین اسلام کے اندر کیا ہے آ? قتل ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے توبہ کی مہلت اس کو دینی چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی کیا بات ہے ہاں اس کے سامنے اگر کوئی سے ہو کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں تو اس کو کلیئر کرنا چاہیے ہاں ہو سکتا ہے کچھ کش کو شبھا اس کے دل میں بیٹھ گیا ہو لوگوں کا اہل علم کو اس سے بات چیت کرنا چاہیے کہ بھائی آخر کیا بات ہے کہ تم اسلام لے آئے اور پھر اسلام سے پھر گئے اور ایک چیز اور بتاتا چلو کہ یہ کام جو ہے یہ کام مرتد کو قتل کرنے والا کام شخصی طور پر نہیں ہوگا کہ پرسنل طور پر کوئی جو ہے کسی کو کسی نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے مرتد ہو گیا اسلام چھوڑ دیا تو آپ اس کو جا گولی مار دے قتل کر دے نہیں آپ کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کام جو ہے اسلامی حکومت کا حکمرانوں کا کام ہے ہاں جو ہے اپنے ہاتھ میں معاملے کو اور کیس کو نہ لے بلکہ اگر اسلامی حکومت ہے اور اس کے ہاں یہ قانون ہے تو وہ یہ تنفیذ کرے گی وہ اس بات کا اس حکم کو اس حد کو وہ نافذ کرے گی عام لوگوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کو جا کر کے قتل کر دے ایسا نہیں ہے شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی رضی اللہ تعالی کا نت ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة اخذ المعبل فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا اشهد أن دمها هدر الله أبو داود ورواته ثقات سيحة دي عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی تھے جن کی ایک لونڈی تھی اور ایسی لونڈی جس سے بچہ بھی پیدا ہو چکا تھا اس لونڈی کو ان ولد کہا جاتا ہے ولد بنے لڑکا تو غلام کو آدمی لونڈی کو آدمی بیوی کی طرح سے استعمال کر سکتا ہے بغیر نکاح کے لیکن وہ لونڈی جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی ہاں آج اس کا وجود نہیں ہے نوکرانی میں سمجھ لیجیے گا آپ لوگ تو, تو وہ لونڈی تھی اور اس سے ولادت بھی ہو گئی تھی بچے بھی تھے اس کے تو اس کی اس طرح کی املت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی یعنی کہ وہ مسلمان نہیں تھی اور بجائے اس کے کہ خاموش رہتی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں برا بنا کہتی تھی تو یہ نہ صحابی اس کو منع کرتے تھے لیکن وہ باز نہیں آئی وہ باز نہیں اور رکتی نہیں تھی جب تب وہ کہتی رہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا چنانچے ایک رات انہوں نے کیا کہتے ہیں کلاڑی لیا یا کدال لیا اور کدال کو اس کے پیٹ پر رکھ کر کے اسی پر چڑھ گئے اسی پر سوار ہو گئے چڑھ گئے اور اس کو قتل کر دیا مار ڈالا اس کو تو جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو تم سب لوگ گواہ ہو جاؤ کہ بے شک اس کا خون رائے گاہ ہے اس سے یہ پتا چلا کہ شاتی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا کیا ہے موت ہے شاطی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا کیا ہے موت ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے صحابی کی غیرت نے گوارا نہ کیا تو اس کو اس طرح سے چھوڑ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا برا کہتی رہے چنانچہ قتل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو کیا کہتے ہیں رائے گا قرار دیا تو اگر اس طرح کا شخصی طور پر کوئی واقعہ پیش آ جائے ویسے تو یہ کام حاکم وقت کا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے تلوار ہے اس کو, ہاں اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اگر بائی چانس کسی نے غیرت میں آ کر کے کہیں کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے شخص کو قتل کر دیا تو اس, اس کا خون کیا ہوگا مقتول کا خون رائے گا جائے گا اس کی کوئی دیت نہیں اس کی کوئی سزا نہیں یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے البتہ اس بات کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو آدمی شخصی طور پر اس طرح کا کام کر بیٹھے اور پھر اس سے اور بڑا فتنہ پیدا ہو خیال کیجئے گا اس سے اور بڑا فتنہ ہو کیونکہ حالات اور جگہ کے حساب سے کام کیا جائے گا کوئی جگہ کوئی کچھ حالات ایسے ہیں کہ اگر آدمی نے جو ہے کسی کو اس طرح ایسے شخص کو قتل کر دیا تو اور بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا تو ایسی صورت میں آدمی احتیاط سے کام لے اور وقت کا انتظار کریں یہاں تک کتاب الجنایات جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے وہ ادیس ختم ہو گئی ہیں اب آگے ہے کتاب الحدود کتاب الحدود حدود یہ حد کی جمع ہے اور حد کس کو کہتے ہیں حد تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے حد کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان کوئی آ, چیز فاصل ہو آ, الگ کرنے والی کسی چیز کو اس کو بولتے ہیں حد یا کسی چیز کی انتہا کو بھی حد بولتے ہیں یا اسی طرح سے باؤنڈری کو بھی کیا کہ, کہتے ہیں کوئی چیز جو ہے کسی چیز کو جو ہے جو گھیرے میں لیے ہوئے ہو یا رکاوٹ بن رہی ہو دوسری چیز میں شامل ہونے کی ہونے سے تو اس کو حد کہتے ہیں لیکن شریعت کی نظر میں جرائم کی سزاؤں کو حد کہا جاتا ہے کسی جرم پر جو سزا مقرر کی ہے شریعت نے اس کو حد کہا جاتا ہے جیسے کسی پر الزام لگانے کی حد چوری کی حد زنا کی حد یا اسی طرح سے زمین میں فساد پھیلانے کی حد اس طرح کی مختلف جو سزائیں اسلام کے اندر مقرر ہیں ان کو حدود کہا جاتا ہے حد کہا جاتا ہے اس کی جمع حدود ہے تو اس میں اسی کا بیان ہوگا پہلا باب ہے بابو حد زانی زانی کے حد کا بیان زانی کو کیا سزا ملے گی اور زانی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ زانی ہوتا ہے جو غیر شادی شدہ ہوتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اور ایک وہ زانی ہوتا ہے جو شادی شدہ ہوتا ہے شادی کے بعد جو ہے اس سے زنا کا جرم سرزد ہوتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت تو یہ دو طرح کے زانی ہیں اور ان دونوں کی الگ الگ سزائیں ہیں देखिए حديث عن وزيد بن خالد الجوهني الله تعالى عنهما ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشودك انشودك الله الا قضيت لي بكتاب الله فقال الاخر وهو افقه منه نعم فقض بيننا بكتاب الله واذن لي فقال قل قال ابنني كان عسيفا على هذا فزنى بامراته وإني أخبرت أن علبني الرجم الرجم فافتديت منه بمئة شات ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده الأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وہ الب نکا جلد میں اطن و تقریب و, و عام وقت ہو یا انیس علم فرجم ہے متفق علی وحد الفغل تھوڑی سی لمبی حدیث ہے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عرب میں سے دیہاتی لوگوں میں سے ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علام کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کے کہتا سے کچھ باتیں ذکر کرنے والا ہوں کہ آپ جو ہے میرے بارے میں کتاب اللہ سے فیصلہ کریں میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں اللہ کا اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں دوسرا شخص سے دوسرے شخص نے کہا اور وہ اس پہلے آدمی سے زیادہ سمجھدار تھا تو اس نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے بولنے کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا اس آدمی کے اہاں مزدوری پر تھا مزدوری کیا کرتا تھا چنانچے میرے بیٹے سے اس کی بیوی کے ساتھ غلط کام سرزد ہو گیا زنا کر بیٹھا اور مجھے بتایا گیا خبر دی گئی کہ میرے بیٹے کے بارے میں رجم کا فیصلہ ہے تو میں نے اپنے بیٹے کی جانب سے سو بکریاں اور ایک لونڈی فدیے میں دے کر کے فدیے میں دے دیا کس کو دیا جس آدمی کی بیوی سے جنا کیا تھا اسی کو اسی سے اتفاق کر لیا کہ سو بکریاں لے لو اور ایک لونڈی لے لو اور میرے بیٹے کو آزاد کر دو یعنی جو جنہوں نے اس کو بتایا تھا وہ بھی لائل میں تھے علم والے نہیں تھے اور اس نے بھی کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے رز میں اگر اس کو بتایا گیا کہ رز میں ہے تو یہ شرعی حدود ہے شرعی حد ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ سو بکریاں دی اور ایک لونڈی دے کر کے اپنے بیٹے کو چھڑا لیا پھر کہتے ہیں پھر, وہ بیان کرتے ہیں سا, بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا علم والوں سے پہلے ویسے ہی فتوا مل گیا تھا ان کو تو جب اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کی جو سزا ہے یا میرے بیٹے کے اوپر جو حد ہے وہ سو کوڑے ہیں اور ایک سال کی جلاوتنی ہے جلاوتنی یعنی شہر بدر دیا جائے گا شہر سے باہر بھیج دیا جائے گا اور اس آدمی کی بیوی پر رجم ہے رجم کس کو کہتے ہیں سنگ سار کرنا پتھر سے مار مار کر کے ہلاک کر دینا اس کو رجم کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ضرور بل ضرور لاق ادینا لام تاک بانون تاقد کہ میں ضرور بل ضرور فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے الولید الغنم اور جو تم نے لونڈی دیا ہے اور جو سو بکریاں دی ہیں وہ تمہیں واپس مل جائیں گی تمہاری طرف لوٹا دی جائیں گی اور تمہارے بیٹے کو جو سزا ملے گی وہ سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوتنی تمہارے بیٹے کے اوپر مقرر ہوگا اور فرمایا کہ اے انیس اے اونیس جاؤ وقت یا انیس ایک صحابی تھے ان کا نام انیس تھا تو فرمایا کہ اے اونیس جاؤ اس عورت اس شخص کی بیوی کے پاس اس شخص کی عورت کے پاس جاؤ اگر وہ اعتراف کرتی ہے اقرار کر لیتی ہے کہ اس لڑکے نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اگر وہ اعتراف کر لیتی ہے تو اسے رجم کر دو سی بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے یہ لفظ صحیح مسلم کے تو چنانچہ اس تفصیل اس کی یہ ہے کہ وہ اونیس رضی اللہ تعالیٰ وہاں گئے اس عورت نے اعتراف کیا اور لوگوں نے اس عورت کو رچ میں کر دیا تو اس حدیث سے کیا پتا چلا دونوں طرح کے حدود کا پتا چل گیا گرچہ مرد اور عورت الگ الگ ہیں ہاں اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص ہے مرد ہو یا عورت ہو اگر اس سے یہ برا فعل سرزد ہو جاتا ہے کر لیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے میں ہے اور غیر شادی شدہ کے اوپر سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا اور اگر کوئی لڑکی ہے کوئی عورت ہے جس کو دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں بھیجنا اور فتنے کا باعث ہوگا تو پھر اس عورت کو نہیں بھیجا جائے گا اس لڑکی کو نہیں بھیجا جائے گا کیونکہ پھر اور بڑا فتنہ پیدا ہوگا تو اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بھائی وہاں پر انتظام ہو کہ نہ ہو لیکن مرد کو یا لڑکے کو ضرور بھیج دیا جائے گا اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا اس میں شریعت کی مسلحت ہے اس میں شریعت کی ایک تو ایک تو سزا بھی ہے اور دوسرے یہ کہ معاشرہ اور سوسائٹی کو پاک کرنا بھی ہے صاف کرنا بھی ہے کہ ایسا بدنام آدمی جس کے بارے میں یہ پتہ چل گیا اور پھر جو ہے معلوم ہو گیا تو اس کو معاشر اور سوسائٹی سے ہٹا دیا جائے تاکہ لوگ جو ہے ایک سال کے بعد کبھی آئے گا تو اس کی عزت بھی تھوڑی سی برقرار رہے گی اور معاشر اور سوسائٹی میں اس طرح کا آدمی بھی نہیں رہے گا وعن ابن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خود فقط جال اللہ البکر بالبکر جلدوں میں اتن ونفی نفی وسنا و سعیب میں اتن و رجم و رجموس اور باد اب رضی اللہ تعالیٰ علوم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے لے لو مجھ سے لے لو کیا چیز لے لو یعنی یہ مسئلہ کس کے تعلق سے عورت کے تعلق سے اس کا ترجمہ سن لیجئے پھر وضاحت کر دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے یعنی ان زناکار عورتوں کے لیے اللہ تعالی نے راستہ پیدا کر دیا ہے یا زناکار زنا کرنے والے مرد یا عورت کے لیے راستہ نکال دیا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی یا مرد غیر شادی شدہ عورت سے یہ جرم کرتا ہے تو سو کوڑے لگائے جائیں گے دونوں کو اور ایک سال کے لیے جلاوطن کر دیا جائے گا لیکن عورت اور لڑکی کے بارے میں وہ چیز جو شرط میں نے بتائی ہے اس کا لحاظ کرنا چاہیے اس کا خیال رہے اور شادی شدہ شادی شدہ کے ساتھ اگر یہ غلطی کر بیٹھتا ہے تو سو کوڑے اور رجم اسے ہی مسلم کی روایت ہے تو اس سے کیا پتا چلا اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر غیر شادی شدہ غیر شادی شدہ کے ساتھ ایسا کرے یا شادی شدہ شادی شدہ کے ساتھ ایسا کرے تو یہ حکم ہے لیکن اگر غیر شادی شدہ شادی شدہ کے ساتھ کرے تو جبھی کہ غیر شادی شدہ کا جو حکم ہے کہ ایک سو کوڑے اور ایک سال کے لیے جل جلا وطن تو اور شادی شدہ کا حکم کیا ہے رج میں ہے جیسا کہ اوپر حدیث میں گزرا اور بہت ساری اور حدیث ہیں کئی آگے آئیں گی اس میں یہی ہے کہ صحیح مسلم کے اندر جو لفظ جلدوں میں میاں کا لفظ ہے یہ جمہور اہل علم کے نزدیک جو ہے کہ ایک سو کوڑے اس کو نہیں مارے جائیں گے جو غیر شادی جو شادی شدہ شخص مرد سے یا عورت سے اگر یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کو سو کوڑے نہیں مارے جائیں گے کہ سو کوڑے پہلے مارے جائیں پھر رجم کیا جائے بلکہ ڈائریکٹ اس کو رجم کر دیا جائے گا کوڑے نہیں مارے جائیں گے یہی صحیح اور درست ہے کیونکہ بہت ساری روایتیں بھی ہیں اور بہت ساری تاریخی شہادتیں بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے نہیں مارے بلکہ اللہ طول رجم کر دیا یہیں تک آج کا درس رکھتے ہیں وصل اللہ علیہ وسلم وعلا نبینا محمد و علام السلام وسلم و رحمۃ اللہ